لا حول ولا الا بسم اللہ اللہ بلّہ عظیم بسم الرحمٰن الرحیم اللہ وحمد و علیہ محمد وج الفریجی مجمعین آم آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید آج کے ہماری یہ نشست ایک ایسے موضوع پر ہے جو بے وقت انتہائی دلچسپ بھی ہے اور مطلب قدر پیچیدہ بھی ہے اور ویسے یہ ہمارے روز مرہ کے شعور سے براہ راست جڑا ہوا بھی ہے جی اور میرے خیال میں اس پر تفصیلی بات کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے بالکل تو آج ہم جن فکری مضامین کا گہرائی سے جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ دراصل سید جہانزیب زیب آبادی کے دو انتہائی بصیرت افروز کتابچوں پر مبنی ہیں ایک کا نام ہے استعماری نعروں کی حقیقت اور دوسرے کا نام ہے اسلام اور مغربی محاورے وہ بیانی ہے اب آج کل خبریں سنیں سوشل میڈیا استعمال کریں یا کتابیں پڑھیں ہر جگہ ہمیں آزادی انسانی حقوق مساوات اور ترقی جیسے خوبصورت الفاظ گونجتے سنائی دیتے ہیں ہاں یہ الفاظ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہم ان پر سوال بھی نہیں اٹھاتے صحیح کہا آپ نے لیکن آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ معلومات کے اس بے پناہ سیلاب اور بظاہر ان دلکش عالمی نعروں اور بیانیوں کے پیچھے جو اصل حقیقت اور مطلب جو نظریاتی جنگ چھپی ہوئی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے تاکہ ایک عام کاری یا طالب علم ان میں الجھنے کے بجائے اصل حقائق کو سمجھ سکے تو چلیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں جی یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو آم, انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے دلائل کی گہرائی میں اتریں ایک انتہائی اہم اور بنیادی وضاحت کرنا یعنی ایک غیر جانبداری کا اعلان کرنا ضروری ہے جی بالکل وہ ڈسکلیمر لازمی ہے ہاں کیونکہ کیونکہ ان مضامین اور ذرائع میں کچھ سیاسی نظریاتی اور تاریخ کی باتیں شامل ہیں اس لیے یہ واضح رہے کہ ہم یہاں کسی خاص سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں کر رہے ہیں ہم صرف مصنف کے خیالات کو من و ان اور مکمل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس تجزیے کو سننے والے افراد خود اپنی فکری بصیرت سے نتیجہ عکس کر سکیں یہ بہت اہم بات تھی تو اب اگر ہم مضامین کے منطقی ربط کی طرف آئیں تو مصنف نے سب سے پہلے ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کیا ہے استعمار کی بنیادی تعریف اور انہوں نے اس کا ایک بڑا مخصوص تاریخی پس منظر پیش کیا ہے بالکل اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ مصنف نے استعمار کو روایتی انداز میں نہیں دیکھا ان کے مطابق استعمار سے مراد تاریخی اعتبار سے وہ یہودی بنی اسرائیلی فرقے اور گروہ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے مطلب یہ صرف زمینوں پر قبضے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک پوری نظریاتی تاریخ ہے جی ہاں اور مصنف کا ماننا ہے کہ اپنی انہیں دھوکہ باز اور سازشی صفات کے باعث ان گروہوں نے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو شہید کروایا یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور سخت تاریخی دعویٰ ہے لیکن یہاں ایک عام طالب علم کے ذہن میں یہ سوال بھی تو آئے گا کہ کیا تمام یہودی اس تعریف میں آتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں اور ماہرین کے نزدیک یہ بہت سختی سے نوٹ کروانے والی بات ہے کہ تمام یہودی ایسے نہیں ہیں مصنف نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ مخصوص یہودی منحرف گروہ ہیں جن کو قرآن کریم نے ان کی صفات کے ساتھ آشکار کیا ہے اور آج یہ سہونزم یا اسرائیل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں انہی طاقتوں نے جدید دور میں نظریاتی تسلط کے لیے نئے نعرے گھڑے ہیں تو گویا طریقہ کار بدل گیا ہے لیکن آم, میرا تجسس یہ ہے کہ وہ طاقتور قومیں جن کے پاس اتنی فوجی اور معاشی طاقت ہے وہ اب صرف فوجی طاقت پر انحصار کیوں نہیں کرتی کیوں دیکھیں, ذہنوں پر قبضہ کرنا زیادہ پائیدار ہوتا ہے مصنف سمجھاتے ہیں کہ جدید استعمار نے آزادی، انسانی حقوق اور جیسے بظاہر بہت خوبصورت الفاظ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے مصنف کے مطابق ہر نعرے کا ایک ایجابی یعنی مثبت اور ایک سلبی یعنی منفی پہلو ہوتا ہے اچھا اس کی کوئی عملی مثال دیکھتے ہیں جیسے آ, آزادی اظہار اور فکر کا نارا ہے اب اس کا ایجابی پہلو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے سائنسی ترقی ہوئی شور کی بیداری ہوئی اور اندھی تقلید سے آزادی ملی بالکل لیکن مصنف اس کے سلبی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں ان کا استدلال ہے کہ اس نارے کی آڑ میں مذہب وہی اور اخلاقی اقدار پر زبردست حملے کیے گئے اور اسے باقاعدہ سیکولرزم اور لادینیت پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا آپ دیکھیں کہ اس کی آڑ میں مقدس ہستیوں کی توہین تک کو جائز قرار دیا گیا ہاں یہ معیار ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم خواتین کے حقوق یا فیمنزم کی بات کریں تو یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جی کیونکہ اس کا ایجابی پہلو تو یہی ہے نا کہ خواتین کی عزت تعلیم اور معاشرتی شمولیت کو تسلیم کیا جائے اور یہ بہت اچھی بات ہے تو پھر مصنف اس میں خرابی کہاں دیکھتے ہیں مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نارے کے سلبی پہلو کو استعمال کرتے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کیا گیا سرمایہ دارانہ نظام کو سستی لیبر چاہیے تھی تو اس نارے کے ذریعے عورت کو ایک سستی مزدور اور مارکیٹ کی ایک کموڈٹی بنا دیا گیا اسے اس کے فطری اور الہی مقام سے دور کر دیا گیا مطلب حقوق کے نام پر دراصل ایک معاشی مشین کا پرزہ بنا دیا گیا یہ دلیل تو سیدھا عالمی معاشی نظام پر چوٹ کرتی ہے اور میرے خیال میں انسانی حقوق کے عالمی نعرے میں بھی یہی سب نظر آتا ہے بظاہر تو یہ ظلم جبر اور نسلی امتیاز کے خلاف ایک زبردست آواز ہے مگر اس کا سلبی پہلو یہ ہے کہ بڑی طاقتوں نے اسے دوسرے ممالک میں سیاسی و فوجی مداخلت کا سب سے بڑا جواز بنا لیا ہے جہاں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں وہاں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں پر مکمل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے یہ تو ہم آج کل عالمی خبروں میں روز دیکھتے ہیں بالکل اور مصنف نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ غیر فطری رویوں جیسے ہم جنس پرستی وغیرہ کو بھی حقوق کا نام دے کر معاشروں میں اخلاقی بگاڑ پیدا کیا گیا صحیح اور جب ہم سیاسی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو مصنف نے کلر ریولیوشن اور جمہوریت کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ عوامی بیداری اور امریت کے خلاف تحریکیں نظر آتی ہیں جی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن حقیقت میں مغربی ایجنسیاں جیسے سی آئی اے اور بین الاقوامی این جی اوز انہیں فنڈ کرتی ہیں ان کا مقصد اپنے مخالف حکمرانوں کو ہٹانا اور اپنا ایجنڈا مسلط کرنا ہوتا ہے जमहूरीत के नाम पर दरअसल मुकामी इकतदार को अंदर से खोखला और कमज़ोर किया जाता है और फिर इन कमज़ोर रियासतों पर माशी पॉलिसियाँ मुसलत की जाती हैं जैसे वो फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन के नारे हैं हमें बताया जाता है कि इसका ईजाबी पहलू तजारत के मौक़े और टेक्नोलॉजी की मुंतकली है लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो पता चलता है कि इन नारों ने गरीब ममालिक की मुकामी सन्नतों को बुरी तरह तबाह कर दिया है ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے اور ظاہر ہے جب معیشت پر ان کا قبضہ ہوگا تو وہ اپنی ثقافت بھی مسلط کریں گے بالکل پوری دنیا پر مغربی ثقافت اور طرز زندگی کو مسلط کر کے ایک نئی معاشی اور ثقافتی غلامی کو جنم دیا گیا ہے اور اسی ثقافتی غلامی کا ایک حصہ وہ نارے بھی ہیں جو مذہب کو نشانہ بناتے ہیں مصنف نے سیکولرزم اور سائنس کی بالادستی پر جو بات کی ہے بظاہر تو یہ مذہبی جبر سے آزادی اور سہولیات کی فراہمی کے نعرے لگتے ہیں مگر ان کے ذریعے دین کو زندگی کے اجتماعی معاملات سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا اور سائنس کو ہی حتمی حقیقت قرار دے دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی الہی اور روحانیت کی ضرورت کو ہی رد کر دیا گیا تو ان سب باتوں کا ہماری روزمرہ کی سوچ پر کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ اب ہم دوسرے کتابچے کی طرف آ رہے ہیں جس کا نام اسلام اور مغربی محاورے و بیانی ہے یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ مصنف نے کئی مشہور مغربی محاوروں کا اسلامی تعلیمات سے بڑا گہرا تقابل پیش کیا ہے جیسے سب سے عام محاورہ لے لیں سروائیول آف دی فٹسٹ یعنی طاقتور کی بقا ہاں یہ تو ہم کارپوریٹ دنیا میں روز سنتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بس آگے بڑھنے کے لیے کمزور کو پیچھے چھوڑ دو بالکل یہ نظریہ خالصہ تن خود غرضی سکھاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام باہمی تعاون مساوات اور کمزوروں کی مدد پر زور دیتا ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں ایک اور بیان ہے جسے پڑھے لکھے طبقے میں بہت پذیرائی ملتی ہے وہ ہے فریڈم وداؤٹ لیمٹس یعنی بے قید آزادی جی مغرب میں آزادی کو بالکل بے لگام سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں آزادی ہمیشہ اخلاقی اور الہی حدود کے اندر رہتی ہے جنہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے اچھا اور وہ جو ایک فلسفہ ہے کہ دیر از مو ایپسلوٹ ٹروتھ کوئی حتمی سچائی نہیں ہے یہ تو آج کل نوجوانوں میں بہت عام ہو گیا ہے کہ اخلاقی اضافیت ہے جو جس کا سچ ہے بس وہی وہ ٹھیک ہے یہ نظریہ معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ہر چیز کو مشکوک بناتا ہے جب حتمی سچ ہی کوئی نہیں تو کچھ غلط بھی نہیں رہا جبکہ اسلام قرآن کو قطعی اور حتمی سچائی مانتا ہے اور آج کی دنیا کی سب سے بڑی دوڑ مٹیریلزم اس سکسس مادیت ہی کامیابی ہے مغرب صرف دولت اور مادی چیزوں کو کامیابی مانتا ہے جبکہ اسلام آخرت کی کامیابی کو اصل ہدف قرار دیتا ہے دنیا صرف ایک عارضی امتحان ہے ہاں اور پھر ہو پاپ کلچر کا مشہور بیانیاں بی یور اون گاڈ اپنے خدا خود بنو اور ڈونٹ فالو رولز یہ بیانیے انسان کو سیدھا بغاوت پر اکساتے ہیں جبکہ اسلام اللہ کی بندگی اور نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے یہ تقابل واقعی انسان کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے لیکن یہاں ایک بہت ہی نازک موڑ آتا ہے جس کی طرف ماہرین اور علماء بہت زور دیتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مغربی اصطلاحات کو اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ لفظ اسلامی جوڑ دیتے ہیں مصنف نے اس کے لیے التقاد کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ التقاد کا خطرہ کیا ہے دیکھیے یہ ایک انتہائی نازک اور اہم تصور ہے التقاد کا مطلب ہے فکری آمیزش علماء سختی سے اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ مغربی اصطلاحات جیسے لبرلزم فیمنزم یا سیکولرزم ان کے ساتھ محض لفظ اسلامی جوڑ دینے سے مثلا اسلامک فیمنزم کہنے سے فکری انحراف پیدا ہوتا ہے لیکن ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ ہم بس ان میں سے اچھی باتیں لے رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے حرج یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کوئی خالی خولی الفاظ نہیں ہیں یہ اصطلاحات اپنے ساتھ ایک مخصوص مغربی اور لادینی پس منظر لے کر آتی ہیں ان کو اپنانے سے مسلمانوں کا ذہن خالص اسلامی عقائد سے ہٹ کر آہستہ ہستہ استعماری نظریات کی اندھی تقلید کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی اقدار کو صرف خالص اسلامی اصطلاحات میں ہی بیان کیا جائے ہمارے پاس اپنا ایک مکمل نظام موجود ہے تو آج کے اس گہرے مطالعے اور مضامین کے تفصیلی جائزے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ بظاہر پرکشش لگنے والے یہ عالمی نعرے محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے طاقت سیاست اور تہذیبی تسلت کے انتہائی گہرے مقاصد کار فرما ہے بالکل اور میں اپنی اختتامی گفتگو میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ علم کو صرف معلومات کے طور پر نہیں بلکہ ایک تنقیدی بصیرت کے طور پر اپنانا چاہیے سچی آزادی اور وقار محض کھوکھلے نعروں میں نہیں بلکہ وہی الہی اور خدائی ہدایت کی پیروی میں پنہان ہے ذرا سوچیے اگر ہماری آزادی اور حقوق کی مانگ کے لیے استعمال ہونے والے نعرے اور الفاظ بھی انہی حالمی طاقتوں کے تراشے ہوئے ہیں جو ہم پر تسلط قائم کرنا چاہتی ہیں تو کیا ہم واقعی آزاد سوچ کے مالک ہیں یا ہم صرف ایک برآمد شدہ نظریے کے قید میں ہیں اس بارے میں ضرور غور کیجئے گا علم اور شعور کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ